باب الاذان الاذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها ولا ترجيع فيها ويزيد في اذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين والاقامه مثل الاذان الا انه يزيد فيها بعد حي على الفلاح قد قامت الصلاه مرتين واذا رسل في الاذان ويحضر في الاقامه جی باب الاذان بھائی ائے اج کا باب پڑھیں گے ہم بھائی لغت میں بھائی لکھا ہوا ہے اذان کے نیچے بھائی ہوفل لغتی اذان لغت کے اندر بھائی عربی زبان کے اندر ویسے اذان کہتے ہیں اعلان کرنا بھائی اعلان کا کیا معنی اطلاع دینا اطلاع دینا اعلان کرنا بھائی و شرائن اے علام ام مخصوص فی اوقات اور شریعت کے اندر بھائی اذان کہتے ہیں وہ مخصوص اعلان بئی جو مخصوص اوقات میں کیا جاتا ہے <تصفح> جی سمجھ میں نماز کے بارے میں جو وہ اعلان بئی کیا جاتا ہے اطلاع سب کو دی جاتی ہے مخصوص اوقات میں بھائی مخصوص اوقات <تصفح> <تصفح> تو کہتے ہیں الدان و سنت الخم سی وجمات آزان سنت ہے مولانا لواد الخمسی سی پانچ نمازوں کے لیے اور جمعے کی نماز کے لیے دو نماز سوا نہ کہ اس کے علاوہ میں بھائی نہ کہ اس کے علاوہ میں بھائی جمعے کے لیے اور یہ پانچ نمازیں جو روزانہ ہم پڑھتے ہیں ان کے لیے آزان بے سنت ہے بھائی میں سنت ہے شاہر اسلام میں سے ہے یہ بھائی جی ان کے علاوہ جو نمازیں ان کے میں نہیں ہے سنت بھائی جیسے مثلاً مولانا عیدین کی نماز ہے جنازے کی نماز ہے وغیرہ ان میں نہیں ہے ولا ترجیع کھی ہی اور اذان میں ترجیع بھی نہیں ہے بھائی ترجیع بھی نہیں ترجیع کہتے ہیں مولانا کہ نمازان میں جو شہادتیں آتی ہیں ارشد الله اور ارشد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہلے دو مرتبہ دو دو مرتبہ آہستہ کہا جائے اور پھر باقی کلمات کی ذرا دو دو مرتبہ اونچی آواز سے کہا جائے کیسے ہوگی ترجیح مثلا اذان شروع ہوئی بھئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر آہستہ ذرا ارشد اللہ اللہ ارشد اللہ اللہ اشد اللہ محمد اللہ ارشد محمد اللہ پھر اب دوبارہ اونچی آباد سے ارشد اللہ اللہ ارشد اللہ اللہ اشد الحمد الر رسول اللہ اشد اللہ محمد الرسول اللہ حای اللہ سمجھ میں بھائی؟ حیال حیال الفلاح، حیال الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو یہ کلمات ہیں لیکن ہمارے نزدیک بھائی اس ازان کے اندر ترجیح نہیں ہے کہ پہلے وہ دو شہادتیں جو ہیں ان کو دو دو مرتبہ آہستہ کہا جائے اور پھر ان کو باقی اذان کی طرح دو دو مرتبہ اونچا کہا جائے بھائی یہ ترجیح کہلاتی ہے مولانا یہ جو دہرایا جاتا ہے ان کو اور امام شافی رحم اللہ وغیرہ کے نزدیک بھائی اذان میں ترجیح ہے بھائی کہ پہلے کیا کیا جائے گا دونوں شہادتین کو دو دو مرتبہ آہستہ کہیں گے اور پھر باقی ازکل عمارت ہی کی طرح دو دو مرتبہ اون بلند آباد سے کہا جائے گا ترجیح سمجھ میں آئی بات بھائی ترجیح بھائی وجہ یہ ہے روایا باز روایات میں ترجیح کا ذکر آتا ہے بھائی حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالی عنہ بھائی صحابی رسول ہیں بھائی اور ان کی اذان میں ترجیح ہے بھائی ان کی اذان ہوا یوں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھائی جی مکہ کے بعد بھائی ایک مرتبہ اذان دی جا رہی تھی ایک جگہ پر اذان دی جا رہی تھی تو ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول یہ اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے بھائی ایمان نہیں لائے تھے چھوٹے تھے تو ادھر اذان دی جاتی تو یہ بھی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے یہ بھی اس کی نقل اتارتے تھے بھائی اونچی آواز سے ادھر جو اللہ ہوک پر اللہ ہوک پر کہا گیا ادھر وہ بھی بھائی نقل کرتے جیسے بچے کرتے ہیں بھائی تو اذان اس طرح تو ان کی آواز بھی بڑی اونچی تھی تو اذان ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلوایا بھائی یہ کون بچہ بول رہا تھا ساتھ ساتھ اس کو ذرا بلواؤ بچہ محضور اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھئی ایمان ابھی نہیں لایا حضور کے پاس لایا گیا بھائی تو حضور علیہ السلام نے پھر کہا پڑھو بھائی اذان ذرا دو بھائی تو یہ اذان کے انہوں نے کلمات شروع کیے بھائی تھا تو یہ شہادتین چونکہ ایمان نہیں لائے تھے تو شہادتین کے کلی ذرا آہستہ کہے بھائی اشد, اللہ, اللہ, اشد اللہ, اللہ اشد اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ ارشد محمد رسول, رسول اللہ کیونکہ اس میں تو گواہی ہے توحید کی اور حضو کی رسالت کی تو یہ کلیمات آہستہ کہے بھائی حضو سم نے فرمایا بھائی اونچا کہو پھر دوہراؤ ان کو اور اونچی آواز سے کہو بھائی تو چنانچہ پھر انہوں نے اونچی آواز دے بھائی ڈر رہے تھے بھائی یہ تو ان کے سردار ہیں حضو السلّم تو بات نہیں مانوں گا تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا لوگ ہوگا تو پھر دوبارہ کافر ہیں لیکن مجبور ہوئے اذان بھی لیکن اس کی وجہ سے بھائی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انہیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی بھائی ایمان کی دولت نصیب فرمائی بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو دہرایا دوبارہ مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا والا نا اور سینے تک چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گردن سے سینے تک ہاتھ لے کے وہ بیان فرماتے ہیں کہ بھائی اس سے پہلے سب سے زیادہ نفرت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی جب حالت کفر میں تھا لیکن جو, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا میرے چہرے پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا ماتھے پر ہاتھ رکھا چہرے پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا مجھے سینے کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوئی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سینا مبارک پر پہنچا کبھی حضور نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا تھا کہ وہ شخص جس کے لیے میرے دل میں سب سے زیادہ نفرت تھی ساری کائنات سے بڑھ کر ان کی محبت میرے دل میں آ گئی گئی اور چنانچہ ایمان لیا گئی تو چنانچہ اس کے بعد گئی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا موزن مقرر فرمایا گئی اور اس شہادتیں جو انہوں نے کہی بھائی ترجیع کے ساتھ بھائی اس کی وجہ سے چونکہ انہیں ایمان نصیب ہوا تھا تو وہ ہمیشہ اسی طریقے پر اذان دیتے تھے بھائی اسی طریقے پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع نہیں فرمایا بھائی منع نہیں فرمایا تو یہ ترجیع آتی ہے ان کی روایت میں بلکہ روایات میں آتا ہے بھائی وہ پھر کیا وہ شخص جس سے پہلے اتنی زیادہ سب سے زیادہ نفرت تھی اس کے بعد اتنی زیادہ محبت ہو گئی صحابہ عجیب لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی ایسی محبت تھی کہ بیان نہیں ہو سکتی بھائی بیان نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں سر کے اگلے حصے کے بال جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگے تھے ساری زندگی پھر انہوں نے وہ بال بھی نہیں کٹوائے کہ اس پر میرے محبوب عظم کے ہاتھ لگے میں ان کو کیسے کٹوا اتنی محبت تھی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے بھائی مکہ مکو نے مشکین نے گرفتار کر لیا تھا مکہ کے اندر باندھا ہوا ہے بھائی اب ان کو تکالیف دے رہے ہیں جب ان کو قتل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے این قتل سے چند لمحے پہلے ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی کہ اب تو یہ اتنی تکلیف میں ہیں بھائی کتنی تکلیف دی ہوگی جب سخت ترین دشمن نے پکڑا ہوا ہے اب قتل کرنے والے اور اس سے پہلے شدید تکلیف دے رہے ہیں کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے یہاں پر کہتے ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پسند کہ میری تکلیف کے بدلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چب جائے گا اتنی زیادہ محبت تھی تو چنانچہ ان کی روایت میں یہ ترجیح آتی ہے وہی تو کہتے ہیں جی باقی روایات جو آتی ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور صحابہ سے احادیث آتی ہیں بھائی اذان کے بارے میں ان کے اندر ترجیح کا ذکر نہیں ہے بھائی جیسے ہمارے ہاں اذان دی جاتی ہے اس میں ترجیح نہیں ہے تو کہتے ہیں الزان سنت السلواط الخم سیو الجمات سنت ہے بھائی پانچ نمازوں کے لیے جمعے کی نماز کے لیے کی علاوہ کے لیے ولا ترجیا فی اور اس کے اندر ترجیہ بھی نہیں ہے باد الفلاحی اور بڑھائے بھائی فجر کی اذان میں باد الفلاحی حیال الفلاح کے بعد یہ لفظ بڑھائے فجر کی اذان میں بھائی افلا تو خیرمین افلا تو خیرمین الن مرتے دو مرتبہ بھائی دو مرتبہ یہ کہے خیر من النوم تو بھائی یاد رکھو ہمارے نزدیک اذان کی کلمات پندرہ ہیں عام ازان کے کتنے کلمات ہیں پندرہ اور فجر کی نماز میں اذان میں دو مرتبہ من النوم بڑھ گیا یہ کتنے ہو گئے سترہ ہمارے نزدیکان کے 15 کلمات ہیں مارانا آپ شمار کر سکتے ہیں بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چار ہو گئے بھائی ارشد اللہ اللہ رسول اللہ شد, شد, شد محمد رسول اللہ, اللہ. اللہ یہ ہو گئے آٹھ بھائی حل فلاح فلاح حل الفلاح حیال الفلاح بارہ ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الا اللہ تو یہ پندرہ کلمہ اور شوافے وغیرہ کے نزدیک ازان کی کلمات کتنے ہو گئے جے انیس ہو گئے شاہ بش انیس ہو گئے تو اذان کا مصنون طریقہ یہ ہے بھائی اذان کا مصنون طریقہ, طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر انسان مسجد سے علیحدہ ہو کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر ازان دے بھائی ازان مسجد سے باہر ہونی چاہیے اونچی جگہ پر تاکہ سب تک آواز پہنچے اور قبلہ رخ ہو مالانا. اور دونوں کانوں کے جو سوراخ ہیں وہ شہادت کی انگلی سے بند کر کے بھائی بلند آواز سے ازان دی جائے بھئی. بلند آواز اور آزان تو میں نے کیا بتایا ازان مسجد سے باہر ہوگی ملانا. مسجد میں آزان دی جائے تو یہ مکرو ہے تنظیحی جی. ہے جی. اور آزان کا جواب دینا سب پر مستحب ہے مولانا چاہے مرد ہو یا عورت ہو بھائی پاک ہو یا جنبی ہو مارانا سب پر مستحب یہ ہے کہ آزان کا جواب دیں اذان کا جواب دیں اور جو کلمات موزن کہتا ہے وہی وہ کہتا چلا دے. موزن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر جواب میں کیا کہیں گے ہم بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اس نے پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر جواب میں کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ کہتے ہیں اشد اللہ اللہ جواب میں آپ بھی کہیں گے بھیا لا الہ الا اللہ اچھا پھر ان محمد رسول اللہ کہتا ہے آپ بھی جواب میں کیا کہیں گے شدو اللہ محمد رسول اللہ ہاں البتہ حیال فلاح اور حیا الفلاحی ان کے اندر لا حول ولا قط اللہ بلّہ کہا جائے گا حیال فلاح حیا تو جواب میں کیا کہیں گے لا حول ولا قوت الا بلہ اور افلا خیر من النوم فجر میں کہتا ہے تو اس کے جواب میں کیا کہیں گے صدق و برارتا بھائی صدق اسی طرح بھائی دیکھیے آگے اقامت آ رہی ہے ولیقام تم مسل ازانی اور اقامت بھی اذان کی طرح ہے اللہ انحجی باد الفلاح مگر یہ کہ بڑھائے اقامت کے اندر فلاح کے بعد یہ دو کلمات بڑھائے گا خدق فلاح مرتے مرتبہ دو مرتبہ, مرتبہ بھائی قد قامت فلاح بھائی اور اس کے بھائی اقامت کا بھی جواب دینا جو چاہیے بھائی مستحق تو اس کے جواب میں کیا کہے گا بھائی یہاں بھی اسی طرح جو وہ کہتا جائے اس کے جواب میں وہی لفظ کہے البتہ خیل فلاح خیلف کے جواب میں کیا کہے لا حول ولا اللہ بالله بلّے اور قد قامت فلاح وہ کہے تو اس کے جواب میں کیا کہیں گے اقام حل ادا مقام اللہ ادام اللہ اس نماز کو قائم و دائم رکھے بھائی کہتے ہیں وا رسل ازانی ترسل کا معنی ہے آہستہ آہستہ یعنی ٹھہر ٹھہر کر اذان دینا بھائی ٹھہر ٹھہر کر کہنا بھائی کہتے ہیں وار سلفیل ادانی ترسل کرے ازان یعنی ٹھہر ٹھہر کر کلمات ادا کرے بھائی الْإِقَامَتِ دور سے کے معنی ہوتے ہیں جلدی جلدی کہنا بھائی اور اقامت کے کی کلمات کیا ہوتے ہیں بھائی جلدی جلدی کہے جاتے ہیں بھائی جلدی جلدی <Dialâu> تو نما اذان کے کلمات کس طرح کہے جائیں گے بھائی ٹھہر ٹھہر کر یعنی ہر دو تکبیروں یا کلمے کے بعد ٹھہرے گا کچھ دیر بھائی اتنے کہ دوسرا سننے والا اس کا جواب دے سکے بھائی تو اس کے اندر ٹھہرے گا بھائی سکوت کرے گا تھوڑا جبکہ اقامت میں ایسا نہیں ہے بھائی وہ تقبل قبلہ <الْقِبْلَةً> تھا اور استقبال کرے گا ان دونوں کے ساتھ قبلہ کا یعنی قبلہ رخ ہوگا ان دونوں میں اذان دیتے ہوئے بھی قبلہ رخ بھائی اور اقامت کہتے ہوئے بھی قبلہ رخ ہوگا بھائی تو کہتے ہیں وہ اور قبلہ استقبال کرے گا بہیما ان دونوں کے ساتھ یعنی اذان اور اقامت کے ساتھ القبلہ دا قبلہ کا فیزا بالا فلا وجہ شمالا اچھا اور جب وہ حیا فلاح اور حیا الفلاح پر پہنچے فیزا بلا فلاط وب وہ اور حیال الفلاح تک پہنچے اذان دینے والا ہو والا ہاں ازان دینے والا اور اقامت والا جی تو ہلا وجہ یمین شمالا پھیرے اپنے چہرے کو دائیں طرف اور بائیں طرف کوئی کیا کرے بھئی جان دیتے ہوئے بھائی خیال فلاح پر پہنچے تو چہرے کو کس طرف پھیرے جی دائیں آہ بھائیں بھائیں آہ طرف آہ اور خیال نے بائیں طرف بھئی جی بائیں طرف البتہ دیکھیں فرمایا چہرے کو پھیرے سینہ اور پاؤں نہیں پھیرنے بھئی سینے اور پاؤں کو اسی طرح سیدھا رکھنا ہے قبلہ روک صرف کس کو پھیرنا ہے صرف چہرے کو پھیرنا ہے بھائی تھوڑا سا دائیں طرف پھیر لے اور تھوڑا سا بائیں طرف پھر پھیر لے تو آزان میں یہ طریقہ ہے مولانا البتہ اقامت میں یہ ضروری نہیں ہے بھائی کہ حیال فلاح کہتے ہوئے کیا کرے دائیں طرف وہ کرے اور حیا الفلاح کہتے ہوئے بائیں طرف بھائی ضروری نہیں ہے بعض البتہ فقہ فرماتے ہیں بھائی اقامت میں بھی کرے بھائی ویو ازین وَيُقِيمُ اور اذان دے فوت شدہ نماز کے لیے اور اقامت کہے بھائی فوت, نماز فوت ہو گئی, ہو گئی سمجھ میں آیا بھائی تو کیا کرے فوت شدہ نماز کے لیے بھائی ایک جماعت ہے بھائی ایک جماعت اس کی نماز فوت ہو گئی بھائی قضا ہو گئی سب کی تو کیا کی جائے بھائی فوت شدہ نماز کے لیے بھی ازان دی جائے اور اقامت بھی کہی جائے تو کہتے ہیں جی اگر کئی نمازیں فوت ہو گئیں والا پھر کیا کرے گا کیا ہر نماز کے لیے اذان اور اقامت ہوگی کہتے ہیں بھائی کئی فإن فاتت الصلاوات اگر کئی نمازیں فوت ہو جائیں اس سے اذن الاولی تو پہلی کے لیے کیا دے اذان دے پہلی نماز کے لیے اقامہ اور اقامت بھی کہے وہ کان مخیرا فثانیتی اور اس کو اختیار ہے بثانیتی کس کے اندر دوسری نماز کے اندر انشاء اذان واقامه چاہے تو ازان دے اور اقامت کہے یعنی دونوں کرے وہ انشا آخت سر علقامتی اور چاہے تو اکتفا کرے اقامت پر یعنی صرف کیا کہلے اقامت کہلے لے اقامت کہلے اقامت کہ اور یہ بھی یاد رکھیے مولانا اقامت اسی شخص کا حق ہے جس نے ازان دی ہے جس نے اذان دی ہے قامت کہنا بھی اسی کا حق ہے لہذا اس کی اجازت کے بغیر کوئی کہے یہ درست نہیں بھائی سمجھے دوس کو تکلیف ہوگی بھائی اس کا حق ہے ہاں اس اجازت لے لیتا ہے پھر جو مرضی کہہ لے یا پتا ہے بھائی وہ ناراض نہیں ہوگا اگر میں بھی اقامت کہہ دوں تو پھر ٹھیک ہے بھائی بغی ان يؤذن على اور مناسب یہ ہے کہ اگر آزان دے دی بغیر وضو کے تو بھی جائز ہیں نہ آزان ہو گئے بے, بے ویوک رہوقیم اعلی غیر وضو ان آو یو ازینا اون بن اور مکرو ہے اقامت کہنا بغیر وضو کے بھائی بھائی اذان تو بغیر وضو کے اذان دے دے جائز والا ٹھیک ہے اذان ہو گئی بھائی مکرو بھی نہیں لیکن اقامت بغیر وضو کے کہنا یہ مکرو ہے بھائی سمجھ میں آیا مکرو ہے مکرو ہے تحریمی بھائی مکرو ہے تحریمی بھائی کیونکہ اقامت کے فوراً بعد اب نماز شروع ہونے لگی ہے تو اب یہ کہاں جائے گا مڑ کر جائے گا اور وضو کر کے آئے گا تو پہلے سے وضو ہونا چاہیے اور مکرو ہے اقامت کا کہنا بغیر وضو کے او یو یا اذان کا دینا مکرو ہے وہ جنو اس حال میں کہ وہ کیا ہو جن بھی ہو جنابت کی حالت میں ہو تو یہ مکرو ہے بھائی تو بغیر وضو کے اقامت یہ مکرو ہے اور جنابت کی حالت میں اذان یہ بھی مکرو ہے وَلَا لِلصَّلَى لِلصَّلَى قبل وقت اور اذان نہ دے نماز کے لیے بھائی اس کے وقت داخل ہونے سے پہلے اذان نہ دے کسی بھی نماز کے لیے بھائی اس کا وقت داخل ہونے سے پہلے اللہ فل فجری مگر فجر کے اندر ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی ان کے نزدیک رات کا نصف اخیر جو ہے آخری نصف حصہ اس کے اندر بھی فجر کی اذان دینا جائز ہے بھائی لیکن ہمارے باقی علما اور کیا فرماتے ہیں بھائی کہ کوئی بھی اذان وقت سے پہلے جائز نہیں ہے بھائی فجر کی بھی نہیں اور فتویٰ بھی اسی پر ہے بھائی کہ فجر کی آزان بھی اگر وقت سے پہلے دے دی تو پھر کیا کرنا پڑے گی دوبارہ اعادہ کرنا پڑے گا اسی طرح بھائی عورت کے لیے آزان بھی بھائی یہ بھی درست نہیں ہے بھائی عورت کی اذان بھائی تو اس کا بھی اعادہ کرنا پڑے گا اگر اعادہ نہیں کیا اسی طرح پڑھ لی تو گویا کہ بغیر ازان تھی نماز پڑھی گئی تک مسائل کے سمجھ میں آ گئے بھائی جی باب شروطی تقدم ہوا یہ باب ہے نماز کی ان شرطوں کے بیان میں التی ای تتقدم اس فلا کس کو راجے ہے فلاد کو وہ شرطیں جو نماز پر مقدم ہوتی ہیں بھائی کچھ چیزیں ہیں جو نماز کے اندر ضروری ہیں کہ ان کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے ورنہ پھر بھی نماز تو جو چیزیں نماز کے اندر ضروری ہیں وہ ارکان سوالات ہیں نماز کا رکن ہیں ورانہ نماز میں فرش اور وہ چیزیں جو نماز سے خارج ہیں لیکن نماز کے لیے ضروری ہیں وہ شرائط ہیں نماز کی بھائی شرائط باب ہے ان نماز کی ان شرطوں کے بیان میں جو نماز پر مقدم ہوں گی نماز پر مقدم ہوتی ہیں جیارتحدم نہ ہو واجب ہے نمازی پر کہ وہ مقدم کرے پاکی کو من الحداسی ہر تمام حدثوں سے بے وضو ہونے کی حالت میں ہو تو کیا کر لے وضو کر لے بھائی حدت کس کو کہتے ہیں میں نے کیا بتلایا تھا نجاست حکمیہ کو بھائی بے وضو ہونا اور بے غسل ہونا یہ کیا کہلاتا ہے حدث کہلاتا ہے تو ہر قسم کے حدث سے پاک ہونا چاہیے آدمی کو بھائی یعنی بے وضو نہ ہو بھائی بے غسل نہ ہو وضو کی حاجت ہے تو کیا کر لے وضو کیا ہوا ہو اور غسل کی حاجت ہے تو غسل کیا ہو تو واجب ہے نمازی پر کے وہ مقدم کرے پاکی کو من الحداسی تمام حدثوں سے اور تمام نجاستوں سے یعنی بدن یا کپڑے وغیرہ پر بھی نجاست نہ لگی ہوئی ہو بھئی اور اس جگہ پر بھی بھئی جہاں نماز پڑھ رہا ہے بھئی تو وہ پاکی کو مقدم کرے بھئی تمام حدثوں سے اور تمام نجاستوں سے اعلی ما نہ ہو بنا بر اس کے جو ہم نے پیش کر ہم نے پیش کر دیا جو ہم نے ذکر کر دیا بھائی سمجھ نجاستوں وغیرہ کا بیان ہم نے کیا کر دیا پہلے ذکر کر دیا جی تو یہ طہارت ایک ضروری ہے ویس تور اوس تور آتا ہو اور کیا کرے اپنے سطر کو چھپائے بھائی ویس عَو عَوْرَت عَوْرَتَهُ آتر مانا چھپانا بھائی اپنے سطر کو چھپائے ڈھانپ لے بھائی بھائی سطر وہ کیا ہے کہتے ہیں بل عورت مینا رجولی ما تختہ سرت الا رقبا آدمی میں وہ کہتے ہیں ناف کو بھائی نا ناخ کے نیچے سے لے کر رکبتی گھٹنے تک ہے بھائی ناک کے نیچے سے لے کر کہاں تک سطر ہے گھٹنے تک یہ سارا سطر ہے اس کو نماز کے اندر ڈھانپنا ضروری اچھا <coughs> ناک کے نیچے سے لے کر <coughs> تو بھائی یہ ناخ خود کیا یہ ستر میں داخل ہے یا نہیں گھٹنے خود سطر میں داخل ہے یا نہیں تو آگے بتلا رہے ہیں آپ کو کہ بھائی گھٹنے تو ستر میں داخل ہیں لیکن ناف ستر کے اندر داخل نہیں بھائی کہتے <coughs> <ksei> ہیں وہ رخ بت اور دون سورتی اور گھٹنا وہ سطر ہے نا کہ ناف بھائی ناف سطر میں داخل نہیں بھائی نہ <coughs> <tos> وَبَدَنُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ كُلُّهُ عَوْرَةٌ إِلَّا ان الا <وَقَفَّيحَا> اور عورت کا بدن جو ہے آزاد عورت الفر آزاد عورت کا بدن کلو سارا کا سارا عورت وہ سطر ہے اللہ و چھا مگر اس کا چہرہ و اور اس کی ہتھیلیاں بئی آگے کیا ہے عبارت اچھا اور اس کی ہتھیلیاں بھائی سمجھ میں آیا تو عورت جب نماز پڑھے گی اس کے لیے سارے بدن کا ڈھانپنا ضروری مرد کے لیے کتنا بدن کا ڈھانپا ہوا ہونا ضروری ناپ کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک گھٹنے بھی چھپائے ہوئے ہوں اور عورت آزاد عورت جو ہے اس کا سارا بدن کیا ہے سطر ہے صرف اس کا چہرہ اور ہتھیلیاں بھائی اسی طرح اس کے قدم بھائی چہرہ ہتھیلیاں اور قدم یہ سطر میں داخل نہیں بھائی تو یہ کھلے ہوں چہرہ بھی نظر آ رہا ہے ہاتھ بھی اور پاؤں بھی وہ نماز پڑھ رہی ہے اس کی نماز ہو جائے گی لیکن اس کے علاوہ بھائی مرد کے, کے بدن میں سے یا عورت کے بدن میں سے جو سطر کا حصہ ہے اس میں سے چوتھائی حصہ اگر کسی عضو کا کھل گیا نماز کے اندر مثلا مرد کی ران جو ہے وہ چوتھا حصہ نظر آنے لگی بھائی اور اتنی مقدار نظر آتی رہی کہ جتنی دیر میں آدمی تین دفعہ کیا کہہ سکتا ہے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے بھائی تین مردہ اتنی دیر تک کھلا رہا بھائی مثلاً ران کا چوتھا حصہ تو اس شخص کی نماز نہیں ہوئی اسی طرح عورت کا تو سارا بدن کیا ہے ستر ہے تو اس کے بھی بدن کا کوئی حصہ مثلا کھل گیا بازو کھل گئے بھائی بازو گئے. اور اس بازو کا چوتھا حصہ دکھائی دینے لگا چوتھا یا اس سے زیادہ کتنی دیر تک تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک یعنی اس نے فوراً اس کو پھر ڈھانپ پانے اتنی دیر تک کھلا رہا تو اس کی نماز نہیں ہوئی نماز ٹوٹ گئی بھائی اسی طرح عورت کے بال بھائی بھائی ذکر ہو گیا سارا بدن اس کا کیا ہے ستر ہے تو اس کے بال بھی سارے اس میں داخل ہو گئے اب اگر وہ نماز پڑھ رہی تھی تو بالوں کا چوتھا حصہ کیا ہوا ظاہر ہوا اور اتنی دیر تک ظاہر رہا جس کے اندر تین مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے تو اس کی نماز نہیں ہوئی بھائی نماز نہیں ہوئی سورج سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی تو لہذا عورت اگر نماز پڑھ رہی ہے اور اس نے باریک دوپٹہ اوڑا ہوا ہے بھائی جس میں سے اس کے بال نظر آتے ہیں پھر تو سرے سے نماز شروع ہی نہیں ہوئی بھائی کیونکہ کیا ضروری تھا سطر عورت ضروری تھا اور یہاں سترہ عورت ہے نہیں بھائی باریک دوپٹہ ہے اس کے بال نظر آ رہے ہیں تو اس سے نماز نہیں ہوگی تو نماز کے لیے خصوصاً اہتمام کے ساتھ بھائی موٹا دوپٹہ ہونا چاہیے جس میں سے بالکل بال وغیرہ کچھ بھی نظر نہ آئے صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی صرف چہرہ ہتھیلیاں اور قدم نظر آ رہے ہیں تو پھر تو نماز ہو جائے گی پو بائی اس کے علاوہ کوئی بدن کا حصہ نظر آ رہا ہے اور کچھ دیر تک وہ کھلا رہا چوتھائی عضو یا اس سے زائد تھا تو نماز نہیں ہوگی بھائی اسی طرح سترہ عورت جو مرد میں بھی ہے اس میں بھی اسی طرح ہے بھائی و ماں کانورت مینجلیورت مت نو ووحا عورتم و ماں سوا ل بد لئی لورت اور جو چیزیں جو کچھ سطر ہے مرد میں سے فہو اورتم مینل امتی وہ سطر ہے باندی میں سے بھی بھائی مرد کا جو حصہ بیان ہوا ستر ہے وہ حصہ ستر باندھی کے اندر بھی ہے بھائی یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک مرد میں کتنا تھا ناف سے لے کر گٹنوں تک تو باندھی میں بھی کتنا ہوا ناف سے لے کر گھٹنوں تک آگے ابھی بات آ رہی ہے پوری نہیں ہوئی بھائی وہ بتنوہ وہ گہ روحا اور اسی طرح اس باندھی کا پیٹ اور اس کی پوسٹ بھائی یہ بھی کیا ہے سطر ہے بھائی سورج سمجھ میں آ بھائی تو پیٹ چھاتی وغیرہ سارے اس میں آ گئے اور اسی طرح کمر بھی ساری آ گئی کمن بدنہ لوگ اور اس کے علاوہ اس کے بدن میں سے جو حصہ ہے وہ ہے وہ ستر نہیں معلوم ہوا باندی کے بازو نظر آ رہے ہیں والا نا تو بازو اس کے ستر میں داخل ہیں دا بازو ستر میں داخل نہیں اسی طرح گھٹنوں سے نیچے پاؤں نظر پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں وہ ستر ہے نہیں سطر نہیں ہے تو اس کے لیے جائز ہے اس طرح نماز ہو جائے گی اس کے مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی تو کہتے ہیں اور مین رجولی فہ عورت مین الحمتی اور جو کچھ سطر ہے مرد میں سے وہی سطر ہے باندی میں سے وہ بتنہا وہ روحا عورت اسی طرح اس کا پیٹ اور اس کی پشت جو ہے وہ بھی سطر ہے وما ذالك من بدنها اور اس کے علاوہ جو اس کے بدن میں سے ہے وہ سطر نہیں ہے اور جس نے کوئی ایسی چیز نہ پائی بھائی جس کے ذریعے نجاست کو دور کرے تو صلا آحا اسی کے ساتھ نماز پڑھ لے ولم یعید اور اعادہ نہ کرے پھر نہ لوٹائے بھائی نماز ہو گئی بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی کپڑا تھا کپڑے پر نجاست کچھ لگی ہوئی ہے اب پانی مل نہیں رہا کیا کیا جائے کس طرح اس نجاست کو دور کیا جائے تو پھر جب پانی نہیں مل رہا کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی جس کی نجاست کو دور کرے تو کیا کر لے اسی کے ساتھ نماز پڑھ لے ولم اور جس نے نہ پایا ماں ایسی چیز کو یوزیل بھی نجاز جس کی نجاست کو دور کر دے فلام اسی کے ساتھ نماز پڑھ لے والا نہ کرے یعنی پھر نہ لوٹائے بھائی ایک آدمی ہے بھائی اس کو کپڑے ہی نہیں مل رہے بھائی جن جی اب سطر عورت ضروری تھا لیکن اس کے بعد کپڑے ہی نہیں مثلاً اس کو قید میں ڈال دیا گیا اس کے کپڑے وغیرہ اسے چھین لیے گئے اب کوئی کپڑے وغیرہ اس کے پاس نہیں نماز کا وقت ادھر ہو گیا ہے. نماز کا وقت نہیں کر رہے کیا کرے تو فکاہ کرام کیا فرماتے ہیں بھائی نماز کسی حالت میں نہیں معاف اسی حالت کے کی اندر کیا کر لے نماز پڑھ لے بھائی تو کہتے ہیں وہ ملم یجز سوبن اور جس کو کوئی کپڑا نہ ملے فل تو وہ نماز پڑھ لے ننگے ہی بیٹھ کر یو امی بر رکوع و سجود اشارہ کرے رکوع اور سجدے میں اشارے کے ساتھ کرے بھائی رکو اور جی تو اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرے بھائی بیٹھ جائے جیسے نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں بھائی تحیات کی شکل میں اس طرح بیٹھ جائے اور سجدہ اور کیا کرے اشارے سے ادا کرے اللہ کامن اجزا اور اگر اس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی اجزا تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی بھائی نہیں یہ نماز ہو جائے گی نماز ہو جائے گی کھڑے ہو کر لیکن بہتر کیا ہے کہ بیٹھ کر پڑھے کہ جی کہ اس میں ستر عورت ہے بھائی جی والاول افضل اور پہلی صورت کیا ہے افضل ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے يدخل فيها لا يفصل اور نیت کرے اس نماز کی التی ید خلو جس کے اندر وہ داخل ہو رہا ہے جی نیت کرے بینی ایسی نیت اللہ بینہ کہ کوئی جدائی نہ ہو اس نماز کے درمیان اس نیت کے درمیان بینہا کی زمین کس کو راج ہے نیت, نیت جی کے جدائی نہ ہو اس نیت کے درمیان وہ بینت تحریمتی اور تکبیر تحریمہ کے اندر بھئی نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر ہم کہتے ہیں یہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے بھائی ذکر اس کا آ جائے گا تو صبئی نماز شروع کرتے ہوئے نیت کرنا ضروری ہے بھائی اور اس نیت کرنے اور تکبیر تحریمہ کے درمیان کوئی عام کسی عمل کا فاصل نہیں ہونا چاہیے فاصلہ نہ آئے مثلا نماز کی نیت کر لی اور پھر کھانے پینے میں بیچ میں مشغول ہوا اور پھر تکبیر تحریمہ کہیں جی مالانا یہ درست نہیں ہے بھائی بلکہ کیا ہونا چاہیے نیت کے فوراً بات کیا کر دینی چاہیے نماز شروع کر دے فصل نہیں ہونا چاہیے اگر فصل آ پھر دوبارہ سے نیت کرے اور کیا کرے نماز پڑھے سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی اور نیت وہ نہیں ہے مالانا جو لمبی چوڑی نیتیں مشکور ہیں بھائی کہ میں قبلہ رخ ہوں اور فلا وقت ہے اور میں فلا نماز پڑھتا ہوں خاص طور پر اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں تو بڑی لمبی چوڑی نیتیں نہیں بھائی نیت دل سے ہوتی ہے بھائی دل کے اندر بس یہ کیا ہو کہ میں کون سی نماز مثلاً پڑھ رہا ہوں زہر کی مثلاً نماز پڑھ رہا ہوں دل کے اندر ہو بس تو یہ نیت ہے ہمارا زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے مولانا ہاں وہ عوام کے لیے فکا فرماتے ہیں زبان سے بہتر ہے کہہ لے اس لیے کہ عام لوگ جاہل مولانا تو ان کو ان کے لیے ان کی نیت ویسے بنتی نہیں زبان سے کرے گا تو نیت ہوگی بھائی سمجھ میں آیا تو اگر آپ مشاہدہ کریں بہت سے لوگ کو دیکھیں گے بھائی تو وہ ان کے لیے وہ زبان سے نیت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے زبان سے نیت کرنا بھی مشکل تو عام آدمی جو ہے جو دل سے نیت کر سکتا ہے بھائی آرام سے سکون سے نیت کی اور نماز دل میں نماز دوہر کی نماز پڑھنے لگا اور اللہ ہو کہہ کے کہ نماز شروع کر دی ایک آدمی ہے بھائی دیہاتی ہے تو اس کے لیے تو کیا کرنا ذہن کو جمانا اس طرح کہ میں کیا کرنے لگا ہوں نماز پڑھنے لگا ہوں تو یہ اس کے لیے پھر ویسے نیت بنے گی نہیں اس کی بھائی بن جاتی ہے تو ٹھیک ہے بھائی زبان سے کہنا ضروری نہیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی زبان سے نیت کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں بھائی ضروری مم نہیں ہاں دل سے نیت ہو کہ میں فلاں نماز پڑھنے لگا ہوں تو زبان سے بھی کہہ لیے تو ٹھیک ہے تو اب ایک آدمی ہے وہ یاد رکھو آیا نیت کر رہے دل میں ہے اس کے میں زہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں اب زبان سے بھی کہہ رہا ہے زبان سے غلطی سے اثر کا لفظ نکل آیا اور اس نے اللہ اکبر بھی کہہ دیا کہتے ہیں بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا دل میں تو کون سی نماز تھی زہر کی زبان سے کی نکل آیا کوئی حرج نہیں لیکن اگر دل میں ہی کونسی تھی کی تھی بھائی جماعت ہو رہی ہے اور یہ زہر کی اور وہ دل میں بھی آسر ہے اور زبان میں بھی, بھی آسر ہے پھر تو ہی نہیں ہے بھائی یہ تو اثر کی نماز نہیں ہو رہی کون سی ہو رہی ہے زہر کی ہو رہی ہے سورج سمجھ میں آ گئی تو دل کے اندر زہر کی نماز ہو اور منہ سے غلطی سے آثر کا لفظ مثلاً کی اور نماز کا لفظ نکل آیا اس سے کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں نماز ہو جائے گی اسی طرح بھائی اس نے کہنا تھا مثلاً چار رکع پڑھتا ہوں بھائی چار کے بجائے منہ سے تین رکعت نکل آیا یا دو رکعت نکل آیا کوئی حرج نہیں مولانا تعین رکعت کی ضرورت نہیں ہاں بس یہ تاہین نماز ضروری ہے کہ کون سی پڑھنے لگا ہوں فجر کی زہر کی اثر کی کون سی سنتیں پڑھ رہا ہوں یا نوافل پڑھ رہا ہوں بھائی سمجھ میں ہے بلکہ سنت اور نوافل کے درمیان میں تو صرف مطلق میں نماز پڑھنے لگا ہوں بس یہ نیت ہی کافی ہے دل میں کیا ہو میں نماز پڑھنے لگا ہوں تو کہتے ہیں وہ نیت اللہ تحریمتی اور نیت کرے اس نماز کے لیے جس کے اندر وہ داخل ہو رہا ہے ایسی نیت کے جدائی نہ ہو علیحدگی نہ ہو اس نیت کے درمیان اور تقبیر تحریمہ کے اندر اور اسی طرح مولانا ایک اہم مسئلہ یاد رکھنا بھائی آپ جماعت کے ساتھ جا کر شامل ہوتے ہیں نماز میں بھائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے امام کی اقتداء کی نیت کرنا بھی ضروری ہے کیا نیت کرنا ضروری اقتداء کہ میں اس امام کے پیچھے کیا کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں شہر کی نماز پڑھتا ہوں اس کی ابتدا تو امام کی تعیین نہ کریں بھائی امام کی تعیین کریں گے اس کے اندر غلطی ہو گئی تو پھر نماز نہیں ہوگی مثلا آپ نے کیا نیت کی بھائی آپ کا آپ جلدی سے آئے شامل ہوئے آپ کا خیال تھا زید نماز پڑھا رہا ہے آپ نے کہا میں زید کے پیچھے زہر کی نماز پڑھتا ہوں دل میں خیال کیا اور نیت اللہ اکبر کہہ دیا اچھا آگے جب وہ رکوع میں جانے لگا اس نے اللہ اکبر کہا بھائی آپ چونک پڑے او ہو یہ تو عمر نماز پڑھا رہا ہے سمجھ میں آیا تو یہ درست نہیں مارانا آپ کی نماز نہیں ہوئی آپ نے تو کس کے پیچھے نیت کی تھی زید کے پیچھے لہذا تعین نہ کرو بس یوں کو یہ جو امام نماز پڑھا رہا ہے میں اس کے پیچھے کیا کرتا ہوں نماز گہر کی نماز پڑھتا ہوں تعین کیا تو پھر اس طرح بھی ہونے کا امکان ہے وہی وہ تخ بالقبلا اور قبلہ رخ ہو مالانا قبل کی طرف منہ کرے نماز میں اللہ کو خا افان مگر یہ کہ خوف کرنے والا ہو گئی اسے خوف ہو مالانا فلی الا عجیحتی قدرا تو پھر پس نماز پڑھے جس طرح بھی وہ قادر ہو مالانا جس سمت پر بھی وہ قادر ہو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے بھائی ایک آدمی ہے ہمارا نا اس کے کسی دشمن کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے یا دشمن سامنے اس کا موجود ہے اب دشمن جو ہے شمال کی طرف ہے اس آدمی کا رخ بھی شمال کی طرف ہے بھائی دشمن کی طرف متوجہ ہے اب اس کو خوف ہے بھائی سخت خوف کی حالت میں ہے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز کا وقت آیا قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اسے خوف ہے دشمن ایک دم آئے گا اور کیا ہوگا پہ حملہ کرے گا نقصان پہنچائے گا تو اس شدید خوف کے عالم میں جب کہ دشمن وغیرہ ہو یا کوئی سی جنگلی جانور وغیرہ کا خطرہ ہے تو قبلے کی طرف رخ کرنے سے وہ ڈرتا ہے خوف زیادہ ہے تو اس حالت میں جس طرف اس کا منہ ہے اسی رخ پہ کیا کر لے نماز پڑھ لے تو کہتے ہیں بھائی تقلقل قبلے کی طرف منہ کرے اللہ خون خائے فن مگر یہ کہ خوف کرنے والا ہو اسے خوف ہو تو پس و نماز پڑھے اللہ ائی جیت ان قادارا جس کس جہت پر بھی وہ قادر ہو جس جہت پر بھی وہ قادر ہو جس سمت پر بھی وہ قادر ہو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے فینشتباح طال قبلہ اگر قبلہ اس کسی آدمی پر مشتبہ ہوا بھائی ایک آدمی ہے مولانا جنگل کے اندر ہے اور وہ ظہر کی مثلا نماز پڑھنا چاہتا ہے اور اس پر قبلہ مشتبہ ہو گیا قبلہ کیا ہوا جی تو ویسے تو جس علاقے میں ہے مولانا سورج سے اندازہ ہو جائے گا بھائی سورج سے کہ اس طرف قبلہ ہے لیکن مثلا بھائی بادل چھائے ہوئے ہیں یا مولانا عیشہ وغیرہ کا وقت ہو چکا ہے بھائی جنگل میں ہے کوئی بندہ نہیں جس سے پوچھ سکے تو اب اس پر اسے پتہ نہیں قبلہ کس طرف ہے قبلہ اس پر مشتبہ ہو گیا تو کہتے ہیں اگر کوئی آدمی ملتا ہے تو اس سے پوچھ کر نماز پڑھے بغیر پوچھے نماز کسی طرف پڑھ لے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی آدمی نہیں ہے جس سے قبلے کی سمت کا پتا کر سکے تو پھر اس صورت میں بھائی دل کے اندر سوچے بھائی تحری کرے کیا کرے تحری, تحری, تحری کرے یعنی دل میں سوچے کہ قبلہ کس طرف ہوگا جس طرف کو دل گواہی دے دے کہ اس طرف ہوگا بس اس رخ پر منہ کر کے نماز پڑھ لے بھائی نماز اس کی ہو جائے صورت مسئلہ سمجھ میں آئی بھائی جس طرح دل میں دل میں سوچے اور جس طرح دل گواہی دے دے اس رخ پر کیا کر لے نماز پڑھ لے بھائی لیکن اگر اس نے ایک رخ پر نماز پڑھی اور دل سے نہیں سوچا نہیں بس ایک رخ پہ سیدھا منہ کر کے کھڑا ہو گیا پھر نماز نہیں ہوئی مانا سمجھ میں آیا بھائی تو کوشش تو کرے کم از کم دماغ پر زور ڈالے تھوڑا سا سوچے بھائی غور کرے اس طرف ہوگا پھر دل کی گواہی آئی تو نماز پڑھی اب ٹھیک ہو گئے تو کہتے ہیں فعین قبل تو پس اگر مشتبہ ہوا اس شخص پر قبلہ ولی سبھی حاضر اور کوئی ایسا شخص بھی حاضر نہیں ہے کوئی ایسا شخص بھی موجود نہیں ہے حضرت حضرت کہتے ہیں موجودگی کو مولانا ولح سبھی کوئی ایسا شخص بھی موجود نہیں کہ یس الحو کہ کیا کرے کہ پوچھ لے اس سے ہان ہا قبل کس کے بارے میں ولیس ابھی حاضری معیس الحا اور کوئی ایسا شخص بھی موجود نہیں کہ جس سے اس قبل کے بارے میں پوچھ لے اجتا ہاس یہ شخص کیا کرے اشتہاد کرے یعنی کوشش کرے بھائی دل میں سوچے بھائی وف اللہ اور نماز پڑھ لے فین عالما بھائی اچھا نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا بھائی اس نے تو رخ کیا تھا شمال کی طرف پتہ چلا قبلہ تو یہاں سے جنوب کی طرف ہے مولانا اب آپ کیا حکم لائیں گے آئیں گے نماز ہوئی یا نہیں ہوئی بھائی نماز ہو گئی بھائی تو کہتے ہیں اشتحادہ و ف اللہ کرے اور نماز پڑھ لے فن عالمہ اگر اس کو علم ہوا کہ انا ہو کہ کے اس نے غلطی کی ہے قبلے کی سمت میں بعد ما فلاح بعد نماز کے بعد اس کے کہ وہ پڑھ چکا تھا نماز فلا احادت علیہ تو اس پر اعادہ نہیں ہے بھائی بھائی نماز اس کی ہو گئی وہ ان عالمہ ظال کا لیکن اگر بھائی نماز کے دوران اس کو پتہ لگ گیا بھائی وہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی آیا بھائی اس نے آ کر کہا بھائی اس طرف نہیں ہے قبلہ تو آپ کی پشت کی جانب ہے پیچھے کی طرف ہے تو وہ کہتے ہیں نماز کے اندر ہی گھوم جائے بھئی نماز کے اگر نماز کے اندر اب وہ نہیں گھومتا اور تین سبحان اللہ کی مقدار تاخیر کرتا ہے تو اس کی نماز بھی چھوٹ جائے گی اب تو قبلے کا پتہ لگ گیا لہذا اب تاخیر نہیں کیا کرے اسی نماز کی حالت میں کیا کرے قبلے کی طرف گھوم جائے اور اسی نماز پر بنا کرے جو پڑھ چکا ہے اسی پر کیا کر لے دو پڑھ چکا ہے تو ساتھ قبلے کی طرف گھوم کر باقی کتنی کر لے دو پڑھ لے بھائی یہ معنی ہے وہ ان عالیما ضالی اور اگر اس شخص کو اس بات کا پتا چلا وہ لاتی اس حال میں کہ وہ نماز میں تھا استدارہ ال البلتی تو گھوم جائے کس کی طرف استدارہ کا مانا گھوم جانا استدارہ قبل تھی تو وہ گھوم جائے القبل قبلے کی طرف وہ بنا علیہ اور اسی اور بنا کرے علیہ اسی نماز پر وہی کیا کرے اسی نماز پر بنا کر لے یعنی دو جو جتنی پڑھ چکا ہے اسی پر بنا کرتے ہوئے بقیہ نماز پڑھ لے ہوئے چلیے بھائی یہاں تک مسائل سب کو سمجھ میں آ گئے چلیے بس مولانا رحم المرام اللہ عالم بھی حقیقت کلام